بسم اللہ الرحمن الرحمٰ آل سبق مدوری میرا مدورساتی یہ میرا سکول ہے هي قریبت من وہ مسجد کے نزدیک ہے کبیر تم وہ ایک بڑا سکول ہے ابوا بن اس کے تین دروازے ہیں اب واب مفتوحت اس کے دروازے اس وقت کھلے ہوئے ہیں فلم سکول میں جمع ہے فصل کی فصل کلاس کو بھی کہتے ہیں اور کلاس روم کو بھی یہاں کلاس روم مراد ہے سکول میں بہت سے کلاس رومز ہیں یہ ہمارا کلاس روم ہے وہ ہوا فصل واس اور وہ ایک وسیع کشادہ کلاس روم ہے فی ناصر تانی, تانی اس میں دو بڑی کھڑکیاں ہیں وہ فی ہی مکاتب و کراسی اور اس میں میز اور کرسیاں ہیں وہ فی صبر تن کبیرتن اور اس میں ایک بڑا بورڈ ہے فاضا مکتب المدر یہ استاد کا میز ہے وہ را کا کرسی یوں کا اور زالی کا دونوں طرح استعمال ہوتا ہے اور وہ ان کی کرسی ہے وہ تل کا مکاتب الطلابی و قراسی جوم اور وہ طلبہ کے میز اور ان کی کرسیاں ہیں مکتب المدرس کبیرن استاد کا میز بڑا ہے وہ مکاتبۃ طلب صغیر اور طلبا کے میز چھوٹے ہیں فیفسلینا اشرۃ اللہ بن ہماری کلاس میں دس طالب علم ہیں وہلاد مختلف اور وہ مختلف علاقوں یا کہیں گے مختلف ملکوں سے تعلق رکھتے ہادہ محمد ان من الياباني وہادا خالد الحا منسینی چائنا وہادا احمد و ہوا من الہ ہندی وہادا ابراہیم وحو من غانا اور یہ ابراہیم ہے اور وہ گانا سے تعلق رکھتا ہے وہادا اسماعیل وهو من مین نائجیریا وہادا یوسف من ہوامن اور وہ انگلینڈ سے تعلق رکھتا ہے وہادا بحیر و من تركيا। وہدا امار وہادا من ومریکہ وہادا ابو بکرین ولافیہ ہم امبلا مختلف مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں مختلف ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں مختلف اور ان کی زبانیں مختلف ہیں وم مختلف اور ان کے رنگ مختلف ہیں ولا کن دین واحد اور لیکن ان کا دین ایک ہے فرب ہم واحدن اور ان کا رب ایک ہے وہ نبیو واحد اور ان کا نبی ایک ہے قبلت ہم اور ان کا قبلا ایک ہے ہم وہ مسلمان ہیں ول مسلم اور مسلمان بھائی بھائی ہوتے ہیں ہاضہ مدرسہ یہ ہمارے استاد ہیں اسمہ مح شیخ بلال ان کا نام شیخ بلال ہے وہ سوریا اور وہ سیریا سے یا ترجمہ کریں گے اور وہ شام سے تعلق رکھتے ہیں وہ اور وہ نیک آدمی ہیں نَحْنُ نُحِبُّهُ كَثِيرًا ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں تماری نمشق رقم واحد مشق نمبر ایک عجیب انطلعتی آنے والے سوالوں کے بارے میں جواب دیجیے مدرسہ یہ سکول کہاں ہے کہنا ہو وہ مسجد کے پاس ہے مسجد کے نزدیک ہے تو کیا کہیں گے پہلی سطح میں جواب موجود تم من مسجد کم باب اللہ اس کے کتنے دروازے ہیں دوسری سطر میں جواب موجود لہا صلاح اب اس کے تین دروازے ہیں اب واب ام مفتو حتن کیا اس کے دروازے اس وقت بند ہیں یا کھلے ہوئے ہیں اس کا جواب بھی موجود ہے دوسری سطر میں سبق کی دوسری لائن میں اب واب مفتو کم نافیر فی حادلی اس کلاس روم میں کتنی کھڑکیاں ہیں کہنا ہو اس میں دو کھڑکیاں ہیں تو کہیں گے فیفر فی, فی الفصل اس کلاس میں کتنے طلبہ ہیں کہنا ہو اس میں دس طلبہ ہیں تو کہیں گے فی عشرۃ اللہ بن ات الحم واحد کیا وہ سب کے سب ایک ہی علاقے سے ہیں لا هم من بلاد حصن لا ہم من بلاد حتن من این ابو بکرین من این احمد من این یوسف من اینا محمد یہ تمام طلبہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں مم مدرسم ان کے استاد کون ہیں کہنا ہو ان کے استاد شیخ بلال ہیں تو کہیں گے مدرسم اے شیخ بلال من اینا ہوا وہ کہاں سے ہیں هو من منسوریا تمری رقم اسنان مشق نمبر دو واہ حاظہ علامات یہ علامت رکھیے یعنی لگائیے امام الجمل صحیح ہے صحیح جملوں کے سامنے وہ ہاضہل علامات اور یہ علامت کراس کی نشانی امام الجمل اللہ ان جملوں کے سامنے جو ليس سہی صحیح رہی ہیں پہلا جملہ ہے مدرسہ تی قریب من المتاری میرا سکول ایئر کے نزدیک ہے سبق کے مطابق کیا ہے قریب من المسجد مسجد کے نزدیک ہے سناچی یہاں کراس کا نشان لگے گا یہ جملہ غلط ہے سبق کے مطابق ویسے عربی گرامر کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے نمبر دو لا صلاح تو اس کے تین دروازے ہیں ٹھیک ہے یہ جملہ اب واب مغلا اس کے دروازے اس وقت بند ہیں سبق کے مطابق وہ کھلے ہوئے ہیں اس لیے کراس کا نشان لگے گا مکاتب طلبی کبیرتن طلبہ کے میز بڑے ہیں سبق کے مطابق طلبہ کے میز صغیرتن چھوٹے ہیں اس لیے سبق کے مطابق یہ جملہ غلط ہوگا مکتب المدرس کبیرن استاد کا میز بڑا ہے صحیح جملہ ہے کی فصل اشرۃ الطلابن ہماری کلاس میں دس طلبہ ہیں یہ جملہ صحیح ہے عمار من یوگ و صلافیہ بیرم ترکیا یوسف مما من مدرسونا ہمارے استاد عراق سے ہیں نہیں وہ کہاں سے ہیں منسوریہ یہ جملہ غلط ہے مشق نمبر تین پل کر ذکر کیجیے البلاد الطیفی آسیہ ان ملکوں کا جو ایشیا میں ہیں و لطیفی افریقیہ اور ان کا جو افریقہ میں ہیں و لطیفی عروبا اور ان کا جو یورپ میں ہیں البلاد اللہفی آسیہ وہ ممالک وہ, وہ ملک جو ایشیا میں ہیں البلاد اللہفی افریقیہ وہ ممالک جو افریقہ میں ہیں البلاد اللہفی اوروبا وہ ممالک جو یورپ میں ہیں الکلمات الجدیدہ تو نئے الفاظ المکتب جمع اس کی مکاتب القرسی جمع اس کی کراسی اللو جمع اس کی الوان القبلا قبلہ ذا کا برابر ہے را کے دونوں کا معنی ایک ہی ہے ذالک کو کبھی مختصر کر کے ذاتا بھی کہہ دیتے ہیں اخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین